بھائی اللہ تعالیقات الحم اللہ اللہ یو فکون اللہ ان کو قتل کرے دردن مارے اللہ ان کی کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں یعنی قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کا دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا محمد کا زمانہ نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر لبے کہنا نصیب ہو گیا یہ نصیب اللہ اکبر لوٹ دیکھی جائے لیکن کہاں سے یہ واپس پھرے کس جگہ کا ٹوٹی ہے بھائی ذاکیر اللہ تعالا یس تقرل رقوم رسول اللہ جب ان سے کہا جاتا آؤ بھائی غلطی مان لو مان لو اپنی تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے تو رسول کی دشمنی تو ان کی دل بنی ہوئی ہے کیسے جب کہا جاتا آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اللہ سے لو و رو سروں گا اپنے سروں کو بٹ جی جی جی آئیں گے آئیں گے ٹھیک ہے بعد میں گا اور دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں آتے نہیں تکبر ہے مستقبر اب نبی کے سامنے جا کے روز روز اپنی خطار کو ہم اطراف کرتے رہے ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے یہ کیا ہے جس وقت چاہا ہمیں ڈانٹ دیا آخر یہ عزت نفس ہے ہماری بھی سواؤں لے مستقر نہ رہوں برابر ہے ان کے لیے نبی چاہے آپ ان کو معاف فرمائیں ان کا آپ استفار کرے چاہے نہ کرے لن لب کروں گا اللہ ان کو ہرگیز معاف نہیں کرے گا اس سے اگلی اسٹیج میں یہ آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں استغفر رہوں او لا تستغفر رہوں ان تستغفر تصفیل رہوں سب وطن فلئی اللہ لہم اب اے نبی ان کے لیے تو چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے اور حضور کی مربت دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ استفار کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی تو میں ستر سے زیادہ برتبہ استفار کرتا ہوں لیکن یہاں ستر مراد نہیں ہے ستر سے براد جتنی چاہے آپ استفار کر لیں ہوم النزین اب یہ عدامت کا جو ہے ان کا جو نقشہ ہے یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جی. ایک غزلے سے واپسی پر دو مسلمانوں کے بیچ لڑائی ہو گئی ایک ماہر تھے اور ایک تھے انصاری اب وہ پانی بھرنے پر کہیں بلکہ ان کی بھی نہیں ان کے خادموں کی لڑائی ہو گئی اس کو وہاں منافقوں نے اچھال دیا مہاجرین اور انصار کا دھرڑا بنا دیا اور کہا اس وقت آ کے عبداللہ ابن عبید نے کہ دیکھو تم نے اصل میں اے مدینے والو یس والو تمہاری مثال تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ سمن سم کلبت خلا بولو اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو کہ سبھی کا تمہیں کاٹے گا تم نے ان کو جگہ دی پناہ دی کھلایا پلایا اب یہ تمہارے سر آ رہے ہیں گریبانوں کو آ رہے ہیں خدا کی قسم اگر ہم مدینے پہنچ گئے تو ان زلیوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے ان کی یہ ضرورت وہ حاجر کا خادم لڑے انصاری کا خاتون ہم نے پناہ دی اپنے ٹکڑے کھلائے ان کو اپنی جگہ دی اور آگے ہمارے سروں کو آ رہے ہمارے منہ کو آ رہے یہ بکواس اس نے کی وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ابلستم انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا حضور نے بلایا میں جی جھوٹ پٹوں میرے نکاح یہ چھوکرے نے پتا نہیں کہاں سے چن لیا یہ چھوکرا کیا ہے یہ اور آپ اس کی بات کر رہے میرے مام میں خاموش رہے ہزور پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہاں کہا یوں نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے ان معاملات میں بھی حضور کوئی اقدام نہیں کر سکے عبداللہ اللہ ابنوبائی کے خلاف یہ نوٹ کرنے کی بات ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکمل سٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینے میں فورن حضور کے جاتے بڑی حمات کے اندر مبتلا یہ ضرور ہے کہ حضور کو وہاں ایک حیثیت حاصل ہو گئی لیکن جو تصور ہمارا ہے اس زمانے میں سٹیٹ ریاست ریاست میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فوج میں سے ہزار میں سے تین سو بھاگ گئے ان سے کوئی بات پوچھ بھی نہ ہو بعد میں از اٹ پاسبل آج کی جدید ریاست میں کہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں اور عدالت کسی اور عدالت میں اپنا مقدمہ لیں جا محمد کی عدالت میں نہیں جانا تھا ہمیں تو یہودیوں کی عدالت میں جانا ہے مناسب یہ کرتے تھے کوئی پکڑ نہیں تھی پکڑ کب شروع ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی عبد اللہ مئی کے اس سے پہلے یہ واسل جہنم ہو گیا پوری ورنہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد ریاست قائم ہوئی ہے یہی بنیا کہ اس کے بعد پھر جب جنگ کا اعلان ہوا ہے تو جو نہیں گئے ان سے بات پوچھ ہوئی ہے حساب کتاب ہوا اس سے پہلے نہیں تو اصل میں اسٹیٹ جو ہے عبد اللہ عید دبئی کا یہاں پہ بھی خاموش ایک موقع پر جب کہ تحمر کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک دفعہ حضور کے زمانے مبارک سے ایسے الفاظ میں نکل گئے دکھا دے کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اس ایزا سانسد شخص جو ادا پہنچا رہا ہے اس کی ادا سے بچا سکے انڈیا ظاہر تھا کوشش اس کو قتل نہیں کر سکتا اب واقعات مختلف آتے ہیں ایک باتیں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سعد ابن معاذ موجود تھے انہوں نے کہا کہ غرا مجھے حکم دیجیے میں کبھی کرتا ہوں اس ابن عبادہ تھے وہ خدرت میں سے تھے وہ فرض تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خدرت کا آدمی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قبائلی عصبیتیں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ابھی موجود تھیں ایک دن میں صاف نہیں ہوتی یہ چیزیں پھر حضرت صادم ابادہ کہتے ہیں حضور سے حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کی اصل میں اس شخص کو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اس کے لیے ہم تاج تیار کر چکے تھے آپ آئے تو اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے اس کا ایک طرز عمل ہے لیکن یہ کہ اس کا اثر ہے ہمارے قبیلے میں حکمت اور مسلحت کا تقاضہ یہ ہے اس کے خلاف اقدام نہ کیا جائے یہ بات سمجھیں ابھی ریاست اس درجے کی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کو بالکل ان مستحکوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جو قدم چاہے اٹھا دیں جی نہیں اب کتنا بڑا پوہر ان کا چلا آ رہا ہے یہاں پر حمل ندینہ یا کو لون اللہ تم سے کو اللہ رسول یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کے اوپر خرچ نہ کرو ہتھی فضو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں ولی اللہ خزانسلم وات و اللہ حالانکہ اصل خزانے کائدات کے آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں ہیں ولاقند منافقین اللہ لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا سہم نہیں کرتے یا قوناج مدینہ کے اور وہ کہتے ہیں اگر ہم ممدینے لوٹ گئے اب اس فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے اب جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو راز جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان زلیوں کو اور زلیل سے مطلب کمزور زلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ وہ نہیں ہے ان کو ہم نکال باہر کریں گے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی اللہ کی عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے بلاقل منافقین اللہ یادم لیکن منافق جانتے نہیں لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے عبد اللہ اب جو کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے وہ بڑے مخلص نوجوان خالص صادق القول صادق المان انہیں معلوم ہو میرے باپ نے یہ کہا ہے تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے تو ننگی تلوار لے کر اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم دلیل ہو عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس وقت تک مدینے میں گھسنے نہیں ہوگا فریاد بھی کی حضور سے بھی کہا لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں ہم سلیج تب داخل ہو گئے یہ آٹھ آیات ہیں حقیقت ایمان اس کی اصل بیماری اس کی سٹیجز پروگنوسس کہ کہاں تک یہ لے جا سکتی ہے بیماری کہ رسول کا استغفار بھی مفید نہ رہے اور تھرڈ اسٹیج دشمنی پیدا ہو گئی اب اگلی تین آیات جو دوسرے رکوع کی ہیں اس میں اس کا علاج ہے علاج جو ہے پریونٹو ہوتا ہے پیوریٹو پریونٹو یہ ہے کہ اس برس کی چھوٹ نہ لگے ٹیکا لگاؤ سوال پاکس کا ٹیکا لگا دو چھوتی لگے گی ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج پریونٹو کیا ہے یا من اللہ لا حکم اموالکم ولا اولادکم اولاد اللہ اہل ایمان تمہیں غافل نہ کرنے پائے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے بابن یہ فلداد کا فولا ایک خاص ہاں رول اور جو کچھ یہ کریں گے تو وہی خط کے سارے ملیں گے اب ذکر سے مراد کرو وہ ذکر نہ سمجھ یہ تصویر اللہ یاد رہے اپنا فرض یاد رہے آدمی چاقو چو مد رہے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے قبر بستا رہے سب سیکھ جی جہاد سے غافل نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد ان میں اتنا انہ ہو جائے کہ وقت ہی نہیں میں کیا کروں گی جی ہی نہیں وقت کہاں سے آئے گا آپ نے معبود بنا رکھا ہے اپنے اسٹینڈرڈ آف لونگ کو اسٹیٹس کو اسٹیٹس سمبل معبود ہے اب اسی کو پوچھ رہے ہیں آپ صبح سے شام اور رات کے اوقات میں بھی سوچ بچار اسی کی ہے تب کہیں جا کر وہ سمبل جو ہے قائم رہتا ہے تو کیسے ہوگا اس کا کیوریٹو ٹریٹمنٹ وہ کیا ہے دیکھیے نفاق عرف اس میں ڈال دیجئے انفاق یہ اس کا علاج ہے انفاق خرچ کرو خرچ کرو نفاق کا ٹرانسفر سبب کیا ہے دنیا کی محبت دنیا کا محبت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے مال کی محبت اور علاج بالمصری یہ ہوگا مال نکالو نکالو یہ ہے اس کی اصل علاج جیسے سورہ حرید میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے اندر ہل ترانا پڑے گا ہل کیا ہے ان نل مسد مسد و لہ ل مجم الکرین اب گم یہ دن نکال تو دل سے پھر ایمان کا بیج پڑے گا تو لہ لائے گی کھیتی صدیقیت کی طرف جاؤ چاہے شہادت کی طرف یہ تمہاری استاد تباہ ہے وانسکو میں مار رکھنا کم قبل انجیاتی آٹ اکول اس میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے پہلے کے کسی کی موت کا وقت آئے پقولہ پھر وہ اس وقت کہے رب لولا خطلا جلن کری پر اسے ذرا اس دیر کے لیے مؤخر کر دے تو میں بڑی تصدیق کروں گا اور خیرات سارا کچھ دے دوں گا اور میں بالکل صالحین میں سے ہو جاؤں گا ولنگ وقت الله نفسرا جب کسی جان کا وقت آ جائے گا وقت معیت پھر اللہ اسے کسی صورت موقف نہیں کرے گی قوموں کی اجل تو پھر بھی مؤخر ہوئی ہے قوم یونس کی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں ہوتی وَاللہ و اللہ خبیروں میں ماتا ملو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اب یہ تو تھا منفی دفاع مثبت ہے ایمان ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدید میں آئیں تھیں اب یہ پوری سورت وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدیب یہ ساری چیزیں آئیں تھیں انزر الحیب اور انبیاء کے بیسک کا مقصد وہ سارا مضمون سورہ سب میں آ چکا ہے اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے سورہ حدید میں بھی آیا تھا ہوبند نظر یو نظر والا آپ دہی آ جاتے بین آتے نظر وہی انداز اللہ بھی کر رہا اپنے بندے پر آیا کہ تاکہ وہ نکالے تمہیں ادھیروں سے روشنی کی طرف لیکن سورج تغابل میں ایمان میں باحش ہوئی جامع ترین صورت ہے میں حیران ہوں میں چاہتا تھا کہ ایک گھنٹے میں تین تین صورتیں ہوں دو دو بھی نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورج خدیب کے بعد نمبر دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورج مبارکہ بھی انداز ہو جاتا ہے اس کے اثرات و رموس اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے سزل و کرم سے ہے آپ بھی نوٹ کر لیجیے اس وقت اشارات ہو سکتے ہیں دو رکو ہیں دس آیتیں اور آٹھ آیتیں پہلے رکو کی دس آیتوں میں سات آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور تین آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے پچ لاؤ ایمان مانو ان باتوں دوسرے روکو کی آٹھ آیتوں میں سے پہلے تین میں ایمان کے سبرات میں آگے پہلے پانچ میں ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ صبرہ ہے یہ صبرہ ہے یہ صبرہ ہے اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر تو اس میں کوئی امراط لگیں گے کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں یا ٹھوڑ لیے تو وہ وہ پھل قوم سے ہیں کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول کچھ باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں اور پھر آخر میں تین آیتوں میں ضرور دار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کر بارک اللہ لی و لمف القرآن عظیم و نفا ع ویات کم ولایات مذقی